مراقبہ موت خواجہ عزیز الحسن مجوب تو برائے بندگی ہے یاد رکھ بہرے صرف گندگی ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا گنجے سیمو زر بھی ہاتھ آیا تو کیا کچرے علی شاہ بھی بنوایا تو کیا دبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت کیسر اور اسکندر و جم چل بسے زال اور سہراب اور استم چل بسے کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے پیل تن کیا پچھاڑے موت نے سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کوچھاں بے خبر ہونے کو ہے تابق ہے غفلت سحر ہونے کو ہے بان لے تو شا سفر ہونے کو ہے ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے نفس اور شیطان ہیں خنجر در بغل وار ہونے کو ہے غافل سنبھل آ نہ جائے دین و اما میں خلل بازا ہاں باز آئے بدعمل ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے دفتن سر پر جو آ پہنچی اجل پھر کہاں تو اور کہاں دارالعمل جائے گا یہ بے بہا موقع نکل پھر نہات آئے گی عمر بے بدل ایک دن مرنا ہے آخر موت کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تجھ کو غافل فکر اقبا کچھ نہیں کھا نہ دھوکا ایش دنیا کچھ نہیں زندگی ہے چند روزہ کچھ نہیں کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت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 بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا آتی ہے ہر چیز سے بوے فنا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار دل لگا اس سے نہ غافل زین ہار عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار ہوشیار ہے محب غفلت ہوشیار ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہے یہ لطف و ایسے دنیا چند روز ہے یہ دور جام و مینا چند روز دار فانی میں ہے رہنا چند روز اب تو کر لے کار اقبا چند روز ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے عشرت دنیا فانی ہیچ ہے چھ پیشے ایسے ہیچ ہے مٹنے والی شادمانی ہیچ ہے چند روزہ زندگانی ہیچ ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہو رہی ہے عمر مسلے برف کم چپ کے کے رفتہ رفتہ دم بدھم سانس ہے ایک رہ رو ملک ادم دفتن اک روز یہ جائے تھم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور قبر میں میت اترنی ہے ضرور ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تو سن عمرے رواں ہے تیز رو چھوڑ سب فکریں لگا مولا سے لو گندم از گندم برویت جوز جو از و عمل غافل مشو ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے میں عالم میں فنا کا دور ہے جائے عبرت ہے مقام غور ہے تو ہے غافل یہ تیرا کیا طور ہے بس کوئی دن زندگانی اور ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے سخت سخت امراض گو تو سہ گیا چارہ کو سخت جاں بھی کہہ گیا کیا ہوا کچھ دن جو زندہ رہ گیا ایک جہاں سہل فنا میں بہ گیا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے لاک ہو قبضہ میں تیرے سیم و زر لاکھوں بالیں پہ تیری چارہ گھر لاکھ تو کالوں کے اندر چھپ مگر موت سے ہر گز نہیں کوئی مفر ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا اور نہ یہ طلے عمل کام آئے گا کچھ نہ ہنگامے عجل کام آئے گا ہاں مگر اچھا عمل کام آئے گا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے سرکشی زیر فلک زیبا نہیں دیکھ جانا ہے تجھے زیر زمین جب تجھے مرنا ہے ایک دن بل یقین چھوڑ فکر انواں کر فکر دین ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے بہرے غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں جائے ایشو عشرتو مستی نہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے عیش کر غافل نہ تو آرام کر مال حاصل کر نہ پیدا نام کر یاد حق دنیا میں صبح و شام کر جس لیے آیا ہے تو وہ کام کر ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے مال و دولت کا بڑھانا ہے ابس زائد از حاجت کمانا ہے ابس دل کا دنیا سے لگانا ہے ابس رہ گزر کو گھر بنانا ہے ابس ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایسے و عشرت کے لیے انسان نہیں یاد رکھ تو بندہ ہے مہمان نہیں غفلت و مستی تجھے شایا نہیں بندگی کر تو اگر نازاں نہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے خوشن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا رہنا غافل یاد رکھ پچھتا گا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے دفن خود سزا کیے زیر زمین پھر بھی مرنے کا نہیں حق کل یقین تجھ سے بڑھ کر بھی کوئی غافل نہیں کچھ تو عبرت چاہیے نفس لائیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یوں نہ اپنے آپ کو بیکار رکھ آخرت کے واسطے تیار رکھ غیر حق سے قلب کو بیزار رکھ موت کا ہر وقت استحزار رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تو سمجھ ہرگز نہ قاتل موت کو زندگی کا جان حاصل موت کو رکھتے ہیں محبوب عاقل موت کو یاد رکھ ہر وقت غافل موت کو ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تر اب ساری فضولی یاد کر یوں نہ جائے اپنے تو اوقات کر رہنا غافل یاد حق دن رات کر ذکر و فکرے ہادم الزاد کر ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہ تیری مجوب حالت اور یہ سن ہوش میں آ اب نہیں غفلت کے دن اب تو بس مرنے کے دن ہر وقت گن کس کمر درپیش ہے منزل کٹھن ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہ تیری پیرا نمستی تابک ہے یہ تیری شہوت پرستی تابک ہے یہ تیرا گھر اور گرستی تابک ہے تابک ہے یہ تیری ہستی تابک ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کرنا تو پیری میں غفلت اختیار زندگی کا اب نہیں کچھ اعتبار حلق پر ہے موت کے خنجر کی دھار کر بس اب اپنے کو مردوں میں شمار ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے